اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات میں آپ لوگوں کو ڈیٹا ویئر ہاؤس کے لیکچر نمبر 15 میں خوش آمدید کہتا ہوں لیکچر نمبر 15 ایک جملے سے اس کا تعلق ہے یہ جملہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بول چکا ہوں میں دوبارہ بولوں گا کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں تو جیسا کہ اس کورس کا ایک آبجیکٹو ہے وہ یہ کہ آپ کو بیسک کانسیپٹس دیے جائیں بگنرس کو بیسک کانسیپٹ دیے جائیں اور ایشوز کے بارے میں بھی بتایا جائے جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے مختلف جو ہم اینگل سے دیکھ رہے ہیں چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کے ایشوز کیا ہیں تو پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ڈائمینشنل ماڈلنگ کیسے کی جاتی ہے اس لیکچر میں ہم یہ بات کریں گے کہ ڈائمینشنل ماڈلنگ کے ایشوز کیا ہیں عزیز طلبہ طالبات اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں کہ اس کے ایشوز کیا ہیں ڈائمینشن ماڈلنگ کے ایک کیوری آئی تھی تھرو ای میل کہ جو نمبر آف ڈائمینشنس اور گرینز کا آپس میں تعلق ہے اس میں تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے اس میں تشنگی رہ گئی ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیا جائے تو میں بریفلی اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں ڈائمینشن ہم اس ایٹریبیوٹ کو کہتے ہیں ہم زیادہ ڈیٹیل میں جا رہے ہیں کہ جس کی سنگل ویلیو ہوتی ہے جو کہ ویلیو چینج نہیں ہوتی مثال کے طور پہ جیسے ایک پروونس ہے اس پروونس میں کچھ ڈویژنز ہیں تو وہ ڈویژنس کتنے ہیں چار ہیں پانچ ہیں دس ہیں وہ ڈویژنس چینج نہیں ہوتے سنگل ویلیو ہے اس کی ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو ایک نشانی بتائی تھی کہ ڈائمینشن کیا ہوتا ہے اور ہم جب ڈائمینشن کے ایک اور بھی مثال لیتے ہیں کہ جب ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے تو ٹرانزیکشن کے دوران جس ایٹریبیوٹ کی ویلیو چینج نہ ہو وہ بھی ڈائمینشن ہے ہاں ٹرانزیکشن کے بعد اس ایٹریبیوٹ کی ویلیو چینج ہو سکتی ہے جیسے آپ ٹائم کی بات کریں اب ٹائم کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں مارننگ میں آفٹر نون میں لنچ بریک میں چھٹی کے ٹائم میں ٹھیک ہے جی تو جب آپ اے ای ٹی ایم پہ جائیں اور کارڈ ڈال کے پیسے نکلوائیں اس دوران آپ کا بیلنس تو چینج ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بیلنس ڈائمنشن نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اے ای ٹی ایم میں کارڈ ڈالا ہوا ہے اور صبح سے شام ہو گئی تو ٹائم چینج ہو گیا میری بات سمجھ رہے ہیں ٹائم اس میں چینج نہیں ہوتا اس ٹرانزیکشن کے دوران یا جب آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو وڈرال کی ہی ٹرانزیکشن ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی ودرول کی ٹرانزیکشن کے دوران ہی ڈپازٹ کی ٹرانزیکشن بھی شروع ہو جائے ایسا بھی نہیں ہوتا لیکن جب ہم بات کریں ایگریگیشن کی اور ایگریگیٹ لیں آپ ہفتے کے اوپر یا ایگریگیٹ لیں آپ دن کے اوپر یعنی کہ جو سارے دن کا آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ جی سارے دن میں کتنے پیسے ڈپازٹ ہوئے تھے کتنے پیسے وڈرا ہوئے تھے تو سارے دن میں جو ٹائم کا ڈائمنشن تھا وہ تو جتنی اس کی ویلیوز تھیں اتنی دفعہ چینج ہو گیا بات سمجھ رہے ہیں آپ تو پھر جو ٹائم کا ڈائمینشن تھا وہ ڈائمینشن نہیں رہے گا بات سمجھیے آپ نے اسی دن کے دوران بہت سے لوگ پیسے ڈپازٹ کرائیں گے یا وڈرا کرائیں گے یا اپنا بیلنس چیک کریں گے اس کا مطلب ہے کہ جو نیچر آف ٹرانزیکشن ہے وہ بھی ڈائمینشن نہیں رہے گا جب ایگریگیٹ ڈے کا ہے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ جو اے ٹی ایم کا ایڈریس ہے وہ چینج ہو جائے ایک دن کے دوران عام حالات میں یا یہ کہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر چینج ہو جائے یہ نہیں ہوتا اس لیے وہ ڈائمینشنل رہیں گے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ نے سیکنڈ اسٹیپ میں گرین سیٹ کی تھی اپنے ڈائمینشنل ماڈل کے لیے تو اگر آپ کی گرین بہت ہائی تھی اس میں ڈیٹیل زیادہ تھی تو اس میں زیادہ ڈائمینشن ہوں گے آپ کے ڈائمینشنل ماڈل میں اور جب آپ گرین کا لیول لو کر دیں گے تو اس میں ڈائمینشنس کم ہو جائیں گے اور آپ کا ڈائمینشنل ماڈل لیس ایکسپریسیو ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمبر آف ڈائمینشنس اور گرین میں گہرا تعلق ہے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ ہوگی اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ اگر اور کچھ کیوریز یا کوشچنز ہیں آپ ای میل کے تھرو پوچھیں گے اب عزیز طلبہ و طالبات ہم آج کا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں پہلی سلائیڈ ایڈیٹو اینڈ نان ایڈیٹیو فیکٹس جو ہمارا ایک اسٹیپ تھا اسٹیپ نمبر تھری چوزنگ دا فیکٹس اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ فیکٹس شوڈ بی ایڈیٹیو شڈ بی نان کی شڈ بی کنٹینیوسلی ویلیوڈ ان کو فیکٹس کہا تھا تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ نان ایڈیٹو فیکٹس کون سے ہوتے ہیں اور ایڈیٹیو فیکٹس کون سے ہوتے ہیں تو ایک نظر اسکرین پہ ڈالیے یہاں میں دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ فیکٹس وچ آر ایزی ٹو ورک ود جن کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کوانٹیٹی سولڈ یا ٹوٹل روپیز روپیز کی سیلز دیز آر فیکٹس جیسے کہ آپ ٹیبل میں دیکھیں کریٹس آف بوٹل سولڈ یہ ایک کالم ہے اور ایک کالم منتھ ہے تو مے میں کچھ بوتلیں بکی ہیں کریٹس بکے ہیں جون میں زیادہ ہو گیا ہے جولائی میں اور زیادہ ہو گیا ہے شاید گرمی کی وجہ سے تو ٹوٹل سیلز ایک نمبر آ گیا ایڈ کر کے تو یہ تو عزیز طلباء طالبات مثال ہو گئی ایڈیٹیو فیکٹس کی ایڈیٹیو فیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ان نمبرز کو ایڈ کریں گے تو جو جواب آئے گا وہ ان نمبرز کا سم ہی ہوگا اور جو اس سے آپ کو انفارمیشن ملے گی وہ صحیح درست ہوگی نان ایڈیٹیو فیکٹس کون سے ہوتے ہیں نان ایڈیٹیو فیکٹس وہ ہوتے ہیں جن کو اگر آپ صرف نمبر سمجھیں تو نمبر سمجھ کے تو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو رزلٹ آتا ہے وہ غلط آتا ہے جیسے کہ ایوریج ہو گیا ٹھیک ہے جی? جی جیسے کہ پرسنٹیج ہوگئی جیسے کہ ڈسکاؤنٹ ہو گیا اب اگر آپ دوبارہ اسکرین پہ دیکھیں یہاں پہ ایک اور ٹیبل بھی بنا ہوا ہے اس ٹیبل میں منتھ کا کالم تو چینج نہیں ہوا وہی مہینے ہیں مے جون جولائی ایک کالم ہے یہاں پہ پرسنٹیج ڈسکاؤنٹ تو جس طرح گرمی بڑھتی جا رہی ہے ڈسکاؤنٹ کم ہوتا جا رہا ہے اس لیے کہ لوگوں نے تو بوتلیں خریدنی ہیں اس لیے ڈسکاؤنٹ کم کر دیا اب جو آپ کے سامنے نمبر تھے ٹین پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ایٹ ڈسکاؤنٹ سکس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ جب اس کو آپ معصومیت میں نائونس میں اگر ان کو آپ ایڈ کریں اور آپ یہ کہیں گے جی ٹوٹل ڈسکاؤنٹ از ٹوینٹی فور پرسینٹ یہ بالکل غلط جواب ہے اٹ ریکوائرز سمپل میتھمیٹکس آپ کاپی پینسل لے کے بیٹھیں اور ان ایکچولی نمبرس کو دیکھے آپ ایڈ کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ اٹ ریکوائرز این الجبرائک ایکسپریشن ٹو کریکٹلی سمپل ایڈ کرنے سے ڈسکاؤنٹ نہیں مل جایا کرتے تو یہ بیسکلی ایک ایشو ہے فیکٹس کے بارے میں کہ ہم ان نمبرس کو فیکٹس میں لے کے جائیں گے وچ آر ایڈیٹو امید ہے کہ آپ بات سمجھ چکے ہوں گے اگلے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں ہارڈنیس آف یوزنگ سب ایگریگیٹ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے چند لیکچر سے پہلے بات کی تھی اسمارٹنیس اسمارٹنیس کی بات یہ کی تھی کہ ہم سب ایگریگیٹس کو لیں اور سب ایگریگیٹس کو ملا کے ہائر لیول ایگریگیٹس بنا لیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایزیئر سیٹ دین ڈن یہ کوئی بہت آسان سا مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ جیسے میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ جو آپ کے نمبرز ہیں جو فیکٹس ہیں وہ ایڈیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور ایڈیٹیو بھی ہو سکتے ہیں نان ایڈیٹیو فیکٹس کے موجود ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے دور بھاگیں ان کے قریب بھی نہ جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ ان کو سمپل ایڈ کر کے آپ ہائر لیول کا جواب نہیں نکال سکتے اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا اسی طرح سے کون سے ایسے ایگریگیٹس ہیں یا کون سے ایسے سب ایگریگیٹس کا استعمال ہے جو آپ نے نہیں کرنے وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں تو ذرا ایک نظر اسکرین پہ ڈالیے گا اب جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے یہ آپ کو تین کلاسز آف ایگریگیٹس بتاتے ہیں ون از دا ڈسٹریبیوٹیو ایگریگیٹس دین آر دا الجبرائک ایگریگیٹس اینڈ دا ہولسٹک ایگریگیٹس میں آپ کو بریفلی ان کے بارے میں بتاتا ہوں جو ڈسٹریبیوٹیو ایگریگیٹس ہیں ان کو آپ ڈائریکٹلی جو سب ایگریگیٹس ہیں ان کو استعمال کر کے آگے نکال سکتے ہیں جیسے کہ کاؤنٹ ہو گیا جیسے کہ سم ہو گیا جیسے کہ منیمم یا میکسیمم ویلیو ہے مثال کے طور پہ آپ نے الگرودمس کے کورس میں ڈیوائڈ اینڈ کانکر اپروچ پڑھی ہوگی آپ نے الگرودم کے کورس میں ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ پڑھی ہوگی ڈیوائڈ اینڈ کانکر اپروچ میں کیا تھا کہ آپ پرابلم کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اور سب پرابلمز کو سالو کر کے جواب کو جوڑ لیتے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ پارٹیشنز کا منیمم نکالیں اور ان منیممس کا منیمم لے لیں تو آپ کو گلوبل منیمم مل سکتا ہے تو یہ آپ کے وہ اس طرح کے ایگریگیٹس ہیں جس کو کہ ہم ڈسٹریبیوٹیو ایگریگیٹس کہہ رہے ہیں جیسے میکسیمم ہو گیا جیسے منیمم ہو گیا تو یہ خاصے آسان ہیں ان کو کمپیوٹ کرنا خاصا آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے آپ کو بات سمجھ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈسٹریبیوٹیو ایگریگیٹس کی ڈسٹریبیوٹیو ایگریگیٹس وہ ہیں کہ جن کو آپ سمپل ایڈیشن آپریشن سے یا کسی ایسے آپریشن سے نہیں نکال سکتے ان ایگریگیٹس کو نکالنے کے لیے آپ کو الجبرائک ایکسپریشن استعمال کرنا پڑتا ہے اس کے لیے یہ اگر آپ ایوریج کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ صرف ایوریج ویلیو کو لے کے یا اگر آپ صرف ڈسکاؤنٹ کو لے کے اوور آل جواب نکالنے کی کوشش کریں گے تو وہ جواب غلط ہوگا اس لیے کہ یو ہیو انسیفیشینٹ انفارمیشن آپ کو ایڈیشنل انفارمیشن چاہیے آپ کو ایک الجبرائک فارمولا چاہیے آپ اس کو استعمال کریں گے اور اس کے بعد آپ سب ایگریگیٹ کو لے کے ہائر لیول اف ایگریگیٹ نکال سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم تیسرے ایگریگیٹ کی بات کرتے ہیں جس کو کہا ہے کہ ہولسٹک جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ ایگریگیٹ سارے آپ کے ڈیٹا سیٹ کو سپین کرتا ہے اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے اس کی مثال ہے جیسے میڈین اس کی مثال ہے جیسے کاؤنٹ اس میں مسئلہ کیا ہے اس میں مسئلہ یہ ہے چلیں پہلے ہم میڈین کی مثال لیتے ہیں میڈین آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے میڈین وہ ویلیو ہے جو کہ سارٹیڈ آرڈر میں سینٹر میں آتی ہے ٹھیک ہے جی سارٹیڈ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا ٹیبل ہے اور آپ نے اس کی میڈین ویلیو نکالنی ہے تو آپ کو میڈین ویلیو کیسے پتہ چلے گی انلیس اینڈ انٹل جس کالم کی آپ میڈیم ویلیو نکالنا چاہ رہے ہیں اس کولم پہ آپ سوٹنگ کریں ایک بات ذہن میں رکھیں جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ڈیٹا بیسز آر ویری بیڈ ایٹ پرفارمنگ آڈر آپریشنس اس لیے ہم ہائی کوالٹی انڈیکسنگ استعمال کرتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤزز میں تو جب آپ نے میڈیا نکالنا ہے تو انڈیکس تو کسی کام میں نہیں آئے گی بات سمجھ رہے ہیں آپ انڈیکس سے تو بات نہیں بنے گی اس لیے کہ آپ نے ہر ریکارڈ کو ٹچ کرنا ہے جواب بہت زیادہ ٹائم لے گا اگر آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے کہ جی اس میں کاؤنٹ ڈسٹنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈسٹنٹ ویلیوز کتنی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک کیوری بتائی تھی جو کہ ٹیبل کولیکسنگ کے بعد بلکہ پری جوائنٹ ڈی نارملائزیشن میں جس سے جواب خراب آتے تھے زیادہ ٹائم لگتا تھا اس لیے کہ جب آپ کاؤنٹ ڈسٹنٹ کریں گے آپ کو پھر سارٹ آپریشن کرنا پڑے گا اور آپ نے بہت اچھی شاٹنگ ٹیکنیک چلائی کمپیریزن بیس انوائرمنٹ میں اس نے این لاگ اینڈ ٹائم لینا ہے یہ بھی آپ نے پڑھا ہو گیا الگریدم کے کورس میں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فار اے ڈیٹا ویئر آؤ انوائرمنٹ اے ہولسٹک سب ایگریگیشن بیس اپروچ از ہائیلی ان ڈیزائربل آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ ڈیوائیڈ ان کونکر سے کام نہیں بن سکتا اور کوئی آپ کو مرج وغیرہ کرنا پڑے گا میڈیا نکالنے کے لیے شاٹنگ پھر بھی کرنی پڑے گی تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں جی طلبا اور طالبات عزیز ساتھیوں اگلا پوائنٹ کیا ہے ناٹ ریکارڈنگ فیکٹس اب کیا ہوتا ہے جی مختلف جو انوائرمنٹس جہاں ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ نہیں بلکہ ایسی بھی تو سچویشن بنتی ہے صورتحال ہوتی ہے کہ فیکٹس ریکارڈ ہی نہیں کیے جاتے فیکٹس ٹیبل میں چیزیں ریکارڈ نہیں کی جاتیں ایسا کب ہوتا ہے ذرا سلائیڈ کو دیکھیے گا ٹرانزیکشنل ٹیبلز اور فیکٹ ٹیبلز ڈونٹ ہیو ریکڈس فار ایونٹس دیٹ ڈونٹ اکر دس ہیز ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کیا مطلب ہے اس کا مطلب بڑا واضح ہے سیدھی سی بات ہے کہ جن آئٹمس کی سیل نہیں ہوتی ٹرانزیکشن ٹیبل میں وہ تو ٹرانزیکشن نہیں جاتی ٹھیک ہے نا جی تو جو ٹرانزیکشن ٹرانزیکشن ٹیبل میں نہیں جائے گی وہ ایگریگیشن میں بھی نہیں آئے گی اور وہ ویئر ہاؤس میں بھی نہیں جائے گی اب اگر ڈسیزن میکر یہ بیٹھ کے سوچتا ہے کہ جی کون سے آئٹمس میرے نہیں بک تو جو آئٹم نہیں بک وہ تو کہیں ریکارڈ نہیں ہو رہے اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ بڑا خطرناک ہے خطرناک اس لیے کہ اٹس ویری کمپیٹیشن انٹینسو کہ ڈیٹیل ریکارڈ میں جائیں جو ڈیٹیل ٹرانزیکشن ڈیٹا ہے اور وہاں پہ جو آئٹمس کی سیل ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اس کو کمپیئر کریں ٹوٹل آئٹمس کے ساتھ تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سے آئٹمس کس جگہ پہ کس ٹائم پہ نہیں بک رہے بہت مسئلہ ہے ان ریکارڈس کو یا ان ٹرانزیکشنس کو جو کہ ٹرانزیکشن ہوتی ہی نہیں ہے یا جس آئٹمس کی سیل نہیں ہوئی اس کو ریکارڈ کرنے کا فائدہ کیا نقصان کیا وہ تو ہم بعد میں بات کریں گے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کو ریکارڈ نہ کرنے کا کیا فائدہ ہے اس کو ریکارڈ نہ کرنے کا فائدہ بڑا آبویس ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو ٹرانزیکشن ٹیبل ہے وہ اسپارس نہیں ہوگا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو آئٹمس نہیں بک رہے بعض ٹائمز میں نہیں بک رہے وہاں تو سے نل ویلیو آ گئی. یا آپ نے ڈپینڈنگ اپان دا کنونشن آپ نے زیرو اسٹور کیا اس لیے آپ کی جو اسپیس ریکوائرمنٹ ہے وہ تو کم ہو جائے گی جو آپ کا ٹیبل اسپارس ہونا چاہیے تھا وہ ٹیبل اب اسپارس نہیں ہوگا یہ فائدہ ہے جو نقصان تھا میں نے بتائی دیا آپ کو ٹھیک ہے جی اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں اباؤٹ فیکٹ لیس فیکٹ ٹیبلس اس کے بارے میں ہم کیا بات کریں گے ایک نظر اسکرین کو دیکھیے گا اے وداؤٹ نیومیرک فیکٹ کالمس کیپچرز ریلیشن شپ بٹوین ڈائمینشنس یوز اے ڈمی فیکٹ کالم مطلب کیا ہے اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم ایک ایسے فیکٹ ٹیبل کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر فیکٹس کیپچر نہیں کیے جاتے اس لیے اس کا نام فیکٹ لیس فیکٹبل ہے اس میں کیا چیز کیپچر کی جاتی ہے اس میں ریلیشن شپس کیپچر کیے جاتے ہیں ریلیشن شپس کن چیزوں کے درمیان میں ریلیشن شپس بٹوین دا آئٹمس اینڈ دا ڈائمینشنس مطلب اس کا کیا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ کون سے آئٹمس کس ڈائمینشن کے ریفرنس سے نہیں بکے اب چونکہ آئٹم نہیں بکے تو وہاں پہ آپ ایک ون اسٹور بچ انڈیکیٹس کہ یہ سیل نہیں ہوئی وہ ڈائمنشن کیا ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ گرمی کے موسم میں ہیٹر لاہور میں نہیں بک رہے لاہور میں بڑی گرمی پڑتی ہے ملتان میں بڑی گرمی ہوتی ہے ہیٹر نہیں بک رہے کون کون سے ہیٹر نہیں بک رہے کن ٹائمس میں نہیں بک رہے کن کواٹرز میں نہیں بکرے نشان لگا دیں گے آپ ون لکھ دیں گے ٹھیک ہے یا جیسے میں نے بات کی کہ شہروں کی بات کی تو جغرفی ڈائمینشن کی بات ہو رہی ہے وہاں کارسپونڈنگ نشان لگا دیں گے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے آئٹمس کی سیل نہیں ہو رہی تو وہ پرانا مشکل طریقہ نہیں استعمال کرنا پرانا مشکل طریقہ کیا ہے کہ جن آئٹمس کی سیل ہوئی ہے ان کو کمپیر کیا جائے ٹوٹل آئٹمس کے ساتھ آپ بات سمجھ چکے ہوں گے اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں فیکٹ لیس فیکٹلز ایگزامپل اس کی کچھ اگزامپل میں دوں تو آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی بات سمجھ آ جائے گی اس کی اگزامپلس کیا ہو سکتی ہیں ذرا اسکرین پہ ایک نظر ڈالیے ایک تو ڈپارٹمنٹ اسٹوڈنٹ کی ایگزامپل ہے اور ایک ہے پروموشن کوریج فیکٹ ٹیبل پہلی تو بات یہ کر رہے ہیں کہ کون سے students, کس کس سے ڈسپلن میں یا کون سے کورسز میں انہوں نے नहीं نہیں کرائی یا کون سے ڈسپلن میں ने نے नहीं نہیں کرائی ہوئی ڈسپلن نہیں لیے ہوئے ہو سکتا ہے یونیورسٹی یہ جاننا چاہتی ہو کہ کون سے ڈسپلنس ان پاپولر ہیں یا کون سے کورسز ان پاپولر ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ ڈیٹا یہاں پہ ریکارڈ کر لیا ہے اسی طرح کون سے آئٹمس کی سیل نہیں ہو رہی جو کمپنی تھی اس نے جو کہ مینوفیکچرنگ کمپنی ہے اس نے آئٹمس کی سیل بڑھانے کے لیے کوئی پروموشنل سکیم چلائی جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ زون ورسز ٹائم میں سیلز تو اب وہ کمپنی جاننا چاہتی ہے کہ کون سے آئٹمس زیادہ نہیں بک رہے یا نہیں بک رہے تو یہ ٹیبل استعمال ہوگا جو فیکٹ لیس فیکٹ ٹیبل ہے اٹ از آلسو لائک اے سنیپ شاٹ ان ٹائم اس کا کیا مطلب ہے میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ مثال کیا ہے آپ یہ سمجھیں کہ کوئی شخص دوڑتا ہوا جا رہا ہے آپ نے تصویر کھینچی تو وہ شخص اور اس کا بیک گراؤنڈ فریز ہو گیا ان اے پوائنٹ ان ٹائم آپ نے پھر کچھ دیر کے بعد تصویر کھینچی اب اس شخص کے ہاتھ پاؤں کی پوزیشن بھی چینج ہو چکی ہے بھاگ رہا تھا نا جی وہ اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ بھی چینج ہو گیا سو دیٹس اے اسنیپ شاٹ ان ادر ود ریفرینس ٹو ادر ٹائم تو جب آپ فیکٹلیس فیکٹیبل کی بات کرتے ہیں اور ٹائم ڈائمینشن کے ریفرنس سے آئٹمس کو دیکھ رہے ہیں تو اٹ از لائک اے اسنیپ شاٹ ان ٹائم مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ہیٹرز کی سیل کسی ٹائم اور جغرافی کے ریفرنس سے نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے تو جب سردیوں کا موسم آئے گا تو اب جو آپ کی سنیپ شاٹ تھی وہ ہیٹرز کے ریفرنس سے تو نہیں ہوگی وہ تو ایئر کنڈیشنرز کے ریفرنس سے ہوگی یا ڈیزرٹ کولرز کے ریفرنس سے ہوگی اس لیے کہ سردیوں میں عام طور پہ یہ آئیٹم نہیں بکتے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک ہے جی اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں سٹیپ فور ہینڈلنگ ملٹی ویلیو ڈائمینشنس یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں میں اس پہ ٹائم بھی لگاؤں گا ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ جا جائے گا انالجی میں اس میں گاڑیوں کی دوں گا گاڑیوں کے ورکشاپ کی دوں گا تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ اے ٹی ایم کے میں بہت مثالیں دیتا ہوں یہ جو میں آپ کو مثال دوں گا یہ اس ریفرنس سے اس کے اور بہت سی مثالیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بہترین مثال ہے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں اس سے اچھی مثال آ جائے تو ذرا اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں پہلے میں آپ کو چند سٹیپس کے بارے میں بتاتا چلوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ سٹیپ فور میں ہم نے یہ بات کی تھی چوز دا ڈائمینشنس ڈائمینشنس آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں آپ ایز اے ڈیٹا ویرا آرکیٹیکٹ آپ ایز اے پرسن ہو ہیز سفیشینٹ ڈومین نالج آلسو تو پتہ یہ چلا تھا ہمیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو ہم ڈائمنشن کہہ رہے ہیں اس میں ملٹیپل ویلیوز آ جائیں ملٹیپل ویلیوز بھی تو آ سکتی ہیں جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی گاڑی کے مینٹیننس کے ریفرنس سے تو اس صورت میں کیا کرنا ہوتا ہے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں تو عزیز طلباء طالبات بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جب ڈائمنشن میں ملٹیپل ویلیوز آ جاتی ہیں جب ملٹی ویلیو ڈائمنشن ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے آپ اپنی سکرین کو دیکھیے یہاں پہ آپ کو وہ چار طریقے دکھائی دے رہے ہوں گے جو کہ اس صورت میں استعمال کیے جاتے ہیں میں پہلے ان طریقوں کا بریفلی آپ کو نام لے دیتا ہوں پھر ان کو ہم خاصی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جس ایٹریبیوٹ کو آپ ڈائمینشن کہہ رہے تھے اور اس میں ملٹیپل ویلیوز آ گئیں اس کو ڈراپ کر دیں اس کو آپ یہ کہیں نا کہ یہ ڈائمینشن کا ایٹریبیوٹ ہے ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ ملٹیپل ویلیوز اس کالم میں آ رہے ہیں جس کو کہ آپ نے ڈائمنشن کہا تھا جس میں کہ ہائرکی بھی تھی اس لیے آپ بجائے اس میں ملٹیپل ویلیوز ڈالنے کے کہ کالم میں ایک پرائمری ویلیو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور وہ جو پرائمری ویلیو ہے اس کو ڈالیں اس ٹیبل کے اندر اس کالم کے اندر تو پھر آپ کے پاس ملٹیپل ویلیوز نہیں ہوں گی ملٹیپل ویلیوز والا مسئلہ ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ اور آپشن کیا ہے ملٹیپل ویلیوز سے مطلب یہ نہیں ہے یہ ذرا اچھی طرح سے بات ذہن میں سمجھ لیں جیسے کہ ایج ہے ایج کی ملٹیپل ویلیوز ہیں جیسے سیلری ہے سیلری کی ملٹیپل ویلیوز ہیں تو آپ خدا نہ نخواستہ یہ کہیں گے بھی ایج بھی ڈائمینشن ہے سیلری بھی ڈائمینشن ہے یہ مطلب نہیں ہے اس کا ملٹیپل ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تین ویلیوز سائملٹینیسلی ایک ریکارڈ کے کورسپونڈنگ کالم میں ڈالنی ہیں یہ آپ نہیں ڈال سکتے یہ مطلب ہے ملٹیپل ویلیوز کا تو عزیز طلباء و طالبات پرائمری ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ بجائے تین ویلیوز جو کہ آپ ڈال نہیں سکتے کالم میں آپ یہ کہیں کہ ان تین ویلیوز کے کورسپونڈنگ ایک سنگل ویلیو ڈالی جائے گی یہ ایک طریقہ ہے تیسرا طریقہ کیا ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ملٹیپل ویلیوز آ رہی ہیں ٹھیک ہے ان ویلیوز کے کورسپونڈنگ ایک کالم بنا لیں ہر ویلیو کے کورسپونڈنگ ایک کالم بنا لیں اب جو آپ کے پاس ویلیو آئے گی اگر آپ کے پاس چار ویلیوز آئی ہیں اور چار کالمز ہیں تو ہر کالم ایک ویلیو ڈال دیں اگر تین ہیں تو تین ویلیوز ڈال دیں اور جو چوتھا طریقہ ہے اس کو کہا جاتا ہے ہیلپر ٹیبلز وہ جو ہیلپر ٹیبلز ہے وہ وہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا تو چلتے ہیں ان چیزوں کو پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں جی طلباء طالبات پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں ملٹی ویلیو ڈائمینشنس ڈراپ دا ڈائمینشن اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جس ڈائمنشن کو ہینڈل نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ اس میں ملٹیپل ویلیوز تھیں اس لیے آپ نے اس ڈائمینشن کو اڑا دیا مثال کے طور پہ کسی نے یہ سوال پوچھا کہ جی جو ایک اسکا اسکریپر ہے اونچی ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ ہے اسکایا اسکریپر تو پاکستان میں بھی نہیں ہے ایک ملٹی سٹوریڈ اونچی بلڈنگ ہے تو اس کی جو ٹاپ موسٹ فلور ہے وہاں پہ بہت خدا نخواستہ چوریاں ہوتی ہیں تو اس کا حل کیا ہے ان کا جی حل اس کا یہ ہے کہ ٹاپ فلور ختم کر دیں تو یہ تو حل نہیں ہے ٹھیک ہے جی حل تو یہ ہے کہ پرابلم کو ریزالو کیا جائے تو ڈراپنگ دا ڈائمینشن از ناٹ اے سلوشن بلکہ جب آپ کہیں گے کہ جی یہ ڈائمینشن نہیں ہے تو یو آر لوزنگ انفارمیشن تو ڈائمنشن کو کبھی بھی ڈراپ نہیں کرنا یہ یہ تو اٹ از آؤٹ رائٹلی ریجیکٹڈ یہ کام نہیں کرنا دوسری چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں دوسرا طریقہ کیا ہے یوز پرائمری ویلیو ایز سنگل ویلیو میں آپ کو گاڑی کی مثال دیتا ہوں پھر سے جو کمپنیز گاڑیاں بیچتی ہیں ان کے شہر میں ورک شاپ بھی ہوتے ہیں آپ اپنی گاڑی لے کے ورک شاپ میں گئے مینٹننس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ آپ کی تو گاڑی کا آئل چینج ہوگا آئل فلٹر چینج ہوگا تو مینٹیننس کے دو آپریشن آ گئے ٹھیک ہے جی یا آپ گاڑی لے کے جاتے ہیں وہ کہتے نہیں جی اس کا تو آئل بھی چینج ہوگا آئل فلٹر بھی چینج ہوگا اس کے اسپارک بلک بھی چینج ہوں گے ٹھیک ہے جی آپ نے چیزیں چینج کرا لیں آپ پھر کچھ عرصے کے بعد گئے یا زیادہ عرصے کے بعد گئے انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ اس کا آپ ایر فلٹر بھی چینج کریں اسپارک بلگ تو چینج نہیں ہوں گے لیکن اس کا ٹائمنگ بیلٹ بھی چینج ہوگا تو یہ ملٹیپل ویلیوز آتی جا رہی ہیں آپ نے ان ویلیوز کی ایک ریپرزینٹیو ویلیو کیسے بنانی ہے ایک پرائمری ویلیو کیسے بنانی ہے اس کا ایک آسان طریقہ ہو سکتا ہے اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جو چار آئٹم چینج کرنے ہیں یہ وہ آئٹم ہیں جو کہ پانچ ہزار کلو میٹر پہ چینج ہوتے ہیں یہ وہ آئٹمز ہیں جو کہ دس ہزار کلو میٹر پہ چینج ہوتے ہیں ٹائمنگ بیلٹ اسی ہزار کلو میٹر پہ چینج ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو آپ کا ٹرانزیکشن سسٹم ہے اس میں آپ کیا چیز سٹور کریں گے اس میں آپ یہ کریں گے مینٹیننس آپریشن ایٹ 5,000 تھاؤزینڈ کلو میٹر مینٹیننس آپریشن ایٹ ٹوینٹی تھاؤزینڈ کلو میٹر اینڈ سو آن یہ ایزیئر سیٹ دین ڈن اس میں کچھ مسائل بھی ہیں اس میں مسائل یہ ہیں کہ مثال کے طور پہ گاڑی کا نیا ماڈل آ جاتا ہے جب گاڑی کا نیا ماڈل آ گیا تو ہو سکتا ہے اس گاڑی کی جو مینٹیننس ہے پانچ ہزار کی اس میں وہ چینج نہ ہوتے ہوں جو کہ پرانی گاڑی کے ماڈل میں چینج ہوتے تھے پہلی بات دوسری بات یہ کہ کمپنی اپنی پالیسی چینج کر دیتی ہے مثال کے طور پہ کمپنی کا جو ٹائمنگ بیلٹ ہے وہ ایسا کمپنی بنا دیتی ہے کہ جو کہ اتنے ہزار کلومیٹر میٹر پہ نہیں چینج ہوتا زیادہ پہ ہوتا ہے یا کم پہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا ماڈل آتا ہے جس میں کہ فور ایگزامپل جس پارٹ کی مینٹیننس ہوتی تھی وہ پارٹ ہی ختم ہو گیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو اپروچ ہے اس سے مسئلہ ایک حد تک تو حل ہو جاتا ہے لیکن اس میں انواملیز بھی پیدا ہو جاتی ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں آگے چلتے ہیں اناملیز جو اس میں پیدا ہوئیں وہ ظاہر ہیں آبویس ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ اس میں انکنسسٹنسی بہت زیادہ آ سکتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے کہ ہم ہر اس آئٹم کے کورسپونڈنگ جو کہ ایز اکرز ایز اے ملٹی ویلیو ملٹی ویلیوڈ ویلیو ایٹریبیوٹ اس کے کورسپونڈنگ ڈائمینشن ٹیبل میں آپ کالم ایڈ کر دیں مثال کے طور پر اگر ہم گاڑی کی بات کریں تو آپ نے کالم ایڈ کر دیا ایئر فلٹر کا ایک کالم ایڈ کر دیا آئل کا ایک کالم ایڈ کر دیا آئل فلٹر کا اینڈ سو اینڈ سو فورتھ تو آپ نے پانچ یا دس کالمز ایڈ کر دیے ڈائمنشن ٹیبل کے اندر تاکہ اس ڈائمنشن ٹیبل کو آپ ڈائمنشن ٹیبل رکھ سکیں اس کا کیا مسئلہ ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں اس میں مسائل میں بتاتا ہوں آپ کو پہلا مسئلہ تو اس میں یہ ہے کہ وہ والی آئٹمس جو کہ چینج نہیں ہوتی ان کے کورسپونڈنگ آپ کے جو کالمز ہیں وہ ایمٹی ہوں گے تو ٹیبلز آپ کے سپارس ہو جائیں گے کل کو اگر کمپنی کی پالیسی چینج ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو آئٹمس مینٹیننس میں آتے تھے ان کو کم کر دینا ہے یا ان کو زیادہ کر دینا ہے تو اب آپ کو کالمس کے ساتھ پلے کرنا پڑے گا اب اگر آپ کالم ایک نیا ایڈ کریں گے تو اس سے پہلے جتنی بھی ویلیوز تھیں اس کالم کے اندر وہ ساری خالی ہوں گی اس لیے کہ اس سے پہلے تو وہ آئٹم ہوتا ہی نہیں تھا اور اس طرح کے جو ٹیبلز ہیں ان کو करना کرنا بہت مشکل ہوگا اٹ ول ریکوائر ایڈیشنل ایفرٹ آپ نے ٹیبل کا ہیڈر سائز بڑا کر دیا جتنے کالم ایڈ کیے ہیں ٹیبل کا ہیڈر سائز بڑا کر دیا آپ اور دو ڈائمینشن ٹیبل زیادہ بڑے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ملٹیپل آئی اوز کرنے پڑ جائیں ایک سے زیادہ آئی او तो کرنا پڑ جائے تو یہ تو ایک اور اس کا ایشو ہے تو ان چیزوں کا حل کیا ہے کہیں صحیح طریقہ ہے اس کو کرنے کا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جی عزی اسطولباطالبات صحیح طریقہ کیا ہے پہلے تو وہ پوائنٹ دیکھ لیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں ایڈ ملٹیپل ویلیوز ان ٹیبل یہ تو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لی ہے کہ ملٹیپل ویلیوز آپ نے ٹیبل میں ایڈ کی اور اس کے جو ایشوز تھے وہ آپ کے سامنے ہیں اگر اس کی ہم انالیجی لینے کی کوشش کریں تو اس کی انالیجی ماسٹر ڈیٹیل ریلیشن شپ کے اندر ہے یاد کریں آپ نے ڈیٹا بیسز میں یہ پڑھا ہوگا کہ جب آپ آئٹم خریدتے ہیں ایک رسید کے اوپر ملٹیپل آئٹمز لیتے ہیں تو جو آپ کا ٹرانزیکشن ٹیبل ہے یا جس میں آپ نے ٹرانزیکشن سٹور کرنی تھی اس میں ہر آئٹم کے لیے کالم تو نہیں ایڈ کر سکتے اس کو ریزالو کرنے کے لیے آپ ڈیٹیل ٹیبل بناتے ہیں جس میں ہر آئٹم کے لیے ایک رو ایڈ کی جاتی ہے بات سمجھ رہے ہیں آپ تو یہاں بھی وہی انالوجی اپلیکیبل اس طرح سے ہے کہ جو آئٹمس مینٹیننس میں آتے ہیں ان کے لیے آپ کالم نہیں ایڈ کر سکتے ہیں. اور آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جو کہ اس پرابلم کو ریزالو کرتا ہے یوز ہیلپر ٹیبلس ہیلپر ٹیبل کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک ایڈیشنل ٹیبل استعمال کریں گے اور یہ ایڈیشنل ٹیبل آپ کے فیکٹ ٹیبل اور ڈائمنشن ٹیبل کے درمیان میں جا کے آئے گا اور اگر آپ کے پاس اس طرح کے اور ڈائمینشنز آ رہے ہیں جو ملٹیپل ویلیوز ہیں تو آپ کو پھر بیچ میں ایک ہیلپر ٹیبل لگانا پڑے گا یہ ہیلپر ٹیبل لگانے کا نقصان کیا ہوگا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جس سٹار سکیما کو آپ نے اتنی محنت سے بنایا تھا اس کو آپ آستہ آستہ خراب کرتے جا رہے ہیں اس کی شکل سنو فلیک جیسی ہوتی جا رہی ہے آف کورس اٹس اے ٹریڈ آف آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آپ آپریشن کر رہے ہیں اس کا فائدہ کتنا ہے اس کا نقصان کتنا ہے یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے تو عزیز طلباء طلبات ہم نے وہ چار طریقے ڈسکس کیے جن طریقوں سے ہم ایک ڈائمینشنل ٹیبل یا ایک ایسا ایٹیبیوٹ جس کو کہ ہم نے کہا تھا یہ ڈائمینشن کو کورسپونڈ کرتا ہے اور اس میں ملٹیپل ویلیوز آ رہی تھیں اس کو کیسے ریزالو کر رہے ہیں یہ ہم نے ریزالو کیا ہم نے چار طریقے دیکھے اب ہم ایک اور نئی چیز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ سٹیپ فور کی ریفرنس سے ہے سٹیپ فور کس چیز کا سٹیپ فور کنورٹنگ اینڈ ای آر انٹو ٹو اے ڈائمینشنل ماڈل اور وہ سٹیپ فور کیا تھا سٹیپ فور تھا چوزنگ دا ڈائمینشنس تو ساتھی ہو ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے اس کو کہتے ہیں سلولی چینجنگ ڈائمینشنس وہ کیا ہوتے ہیں میں اس کو آپ کے بارے میں میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں ابھی اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سلولی چینجنگ ڈائمنشنس کیوں ہوتے ہیں اور کیسے ان کو ریزالو کیا جاتا ہے اس کے کیا ہیں اس کے پروز ہیں تو خاصی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو آئیے میرے ساتھ ہم اس کی ڈیٹیلس کی طرف جاتے ہیں جی تو کیا پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے سلولی چینجنگ ڈائمینشنس اول ٹی پی سسٹمس تو بعد پھر وہی گھوم پھر کے اول ٹی پی سسٹمس کی طرف آ گئی چند پوائنٹ جو میں زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کروں گا آپ کے سامنے سکرین پہ آ چکے ہوں گے اس پہ ایک نظر ڈال لیں اول ٹی پی سسٹمز ناٹ گڈ ایٹ ٹریکنگ دا پاسٹ دے آر ناٹ اسٹیٹک ڈو ناٹ اسٹور ہسٹری ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ ہسٹوریکل ڈیٹا میں آپ کو تھوڑی اس کی ڈیٹیل بتاتا چلوں تو عزیز طلباء طالبات میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ او ایل ٹی پی سسٹمس کی کیا لمیٹیشنز ہیں ہسٹری ٹریک کرنے کے لیے او ایل اس مقصد کے تو نہیں بنائے جاتے کہ ہسٹری کو وہ ٹریک کریں مسئلہ یہ ہے ہسٹری وہ ڈیٹا ہے جو کہ چینج نہیں ہوتا جو کہ اسٹیٹک رہتا ہے اس کے مقابلے میں جو او ایل ٹی پی سسٹمز ہیں ان کے جو کانٹینٹس ہیں وہ تو لگاتار چینج ہو رہے ہیں بیلنسز لگاتار چینج ہو رہے ہیں کسٹمرس آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایڈ ڈراپ ہو رہے ہیں پروڈکٹس کی سیل ہو رہی ہے گرمیوں میں کچھ پروڈکٹس کی سیل ہو رہی ہے سردیوں میں کچھ اور پروڈکٹ کی سیل ہو رہی ہے ریجنس چینج ہو رہے ہیں پروڈکٹس چینج ہو رہی ہیں ٹائم چینج ہو رہے ہیں غرضے کے اول ٹی پی انوائرمنٹ میں سٹیٹک نہ ہونا از دا نارم اینڈ ہسٹری از آل اباؤٹ تھنگس کانسٹنٹ تو پتہ ہی چلا کہ اول ٹی پی سسٹمز ہسٹری ٹریک نہیں کر رہے اس کے علاوہ اول ٹی پی سسٹمز عام طور پہ نوے دنوں میں یا ایک سو اسی دنوں میں ڈیٹا پرج کر دیتے ہیں اس کو صاف کر دیتے ہیں سسٹمز کو تو نہ تو وہ اس میں ہسٹری رکھ رہے ہیں اور نہ وہ ہسٹری رکھنا چاہتے ہیں ہسٹری کیوں نہیں رکھنا چاہتے اس لیے کہ ہسٹری رکھنے کا ایک کاسٹ ہے کوسٹ ان ٹرمز آف پرفارمنس ہے اگر آپ کا ٹیبل بڑا ہوگا تو ظاہر ہے ٹیبل کو ایکسیس کرنے میں ملٹیپل پیج فالٹس آ سکتے ہیں جب پیج فالٹ آئیں گے تو سسٹم کی پرفارمنس دڑام سے نیچے گر جائے گی جو پوائنٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اول ٹی پی سسٹمس ہسٹوریکل ڈیٹا نہیں رکھتے اس کے لیے نہیں بنائے گئے یہ ان کی ایک لمیٹیشن نہیں ہے ان کا ایک اپلیکیشن ڈومین ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں سلولی چینجنگ ڈائمینشنس کے ریفرنس سے کہ اول ٹی پی سسٹم کو ہم نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ اول ٹی پی سسٹمز میں چیزیں زیادہ تیزی سے چینج ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جی اب اگلے طرف چلتے ہیں اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے ریفرنس سے یہ ساری پکچر کہاں فٹ ہوتی ہے کیسے کمپلیٹ ہوتی ہے جی عزیز طلبہ طالبات اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس ڈائما ڈائلاما کیا ہے ڈیلاما جیسے کہ ایک کنٹرڈکشن ہوتی ہے جیسا کہ ایک پیراڈاکس ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی اس طرح کے کچھ ڈائلاماز دیکھے ہیں ڈسکس کیے ہیں ایک نظر اسکرین پہ ڈالیے گا The responsibility of data warehouse is to track changes slight changes in description but not major changes چینجز ڈیلیما کیا ہے میں آپ کو ذرا ایکسپلین کرتا ہوں ڈیٹا ویئر ہاؤس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہسٹوریکل ڈیٹا رکھنا ہے ہسٹری کو مینٹین کرنا ہے شروع سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ ہسٹری از اے اور ہسٹوریکل ڈیٹا کی بیسس پہ آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے بزنس کیسے کرنا ہے بزنس کیسا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ یہ بہت ڈیٹیل میں بات چیت ہو چکی ہے اگزامپل ایک چھوٹی سی دیکھیے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک مینوفیکچرر ہے مینوفیکچرر نے جو پروڈکٹ بناتے ہیں اس میں کوئی معمولی سے چینج کر دی چینج بہت معمولی کی ہے چینج اتنی معمولی تھی کہ اس پروڈکٹ کی جو سٹاک کیپنگ یونٹ یا جو کیو کوڈ تھی اس کوڈ کو نہیں چینج کیا اگر آپ کسی مینوفیکچرر کے پاس جائیں جو پنکھے بناتے ہیں یا اور بجلی کی چیزیں بناتے ہیں یا کسی اور کے پاس جائیں جو کہ او ٹی پی سسٹمز مینٹین کر رہے ہیں ڈیٹا مینٹین کرتے ہیں انہوں نے ہر آئٹم کے لیے کوڈ رکھی ہوتی ہے اب اگر کوئی میجر چینج نہیں کیا گیا پروڈکٹ میں تو ظاہر ہے کہ پروڈکٹ کی کوڈ تو نہیں چینج ہوگی بھی نہیں جائے گی لیکن اس کے پیچھے اگر ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس چل رہا ہے تو جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کے آرکیٹیکٹس ہیں ان کے سامنے ایک مسئلہ آ گیا مسئلہ کیا آ گیا مسئلہ یہ آیا کہ جو چینج آئی ہے پروڈکٹ کی ڈسکرپشن میں بہت معمولی سی ہے اگر اس چینج کو وہ ریفلیکٹ نہیں کرتے تو ہسٹری ضائع ہو جاتی ہے ہسٹری ریکارڈ نہیں ہوتی اگر اس چینج کو جو کہ معمولی سی ہے اتنی معمولی چینج ہے کہ پروڈکٹ کی کوڈ میں چینج نہیں آئی اگر اس ہسٹری کو وہ رکھنا چاہیں تو کہاں رکھیں کیسے رکھیں یہ جو کہاں اور کیسے ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کیونکہ ہم سلولی چینجنگ ڈائمینشنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ابھی تک میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ سلولی چینجنگ ڈائمینشنز ہوتے کیا ہیں ابھی تک ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ ڈائمنشنس وہ ہوتے ہیں جن کی کہ سنگل ویلیو ہوتی ہے اور جو ملٹی ویلیو آئی تھی اس کو ہم نے ریزالو کرنے کے طریقے ڈسکس کیے تھے تو ہم یہ سٹیپ فور کے ریفرنس سے ایک نئی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ڈائمینشنز ایسے جو کہ چینج ہوتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو ایکسپلینیشن اس کی جو ایکسپلینیشن ہے اس کی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا ایک نظر پہلے اسکرین پہ ڈال کے Points کو دیکھ لیں جن کو میں ڈسکس کروں گا کمپیئر ٹو فیکٹینٹس جی دا زمپشن ڈز ناٹ ہولڈ ان کیس جو فیکٹ ٹیبل ہوتے ہیں فیکٹ ٹیبل جیسے کہ کسی اکاؤنٹ ہے جیسے آئٹمس ہے ان کے تو کانٹینٹس لگاتار چینج ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی مطلب ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو بیلنس اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ چینج ہوتا ہو آپ بات سمجھ رہے ہیں اکاؤنٹ بیلنس کئی دفعہ چینج ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں ہم کچھ اور چیزوں کو دیکھتے ہیں جو اتنی فریکوینٹلی چینج نہیں ہوتی جیسے کہ پروڈکٹس ہیں پروڈکٹس جو ہیں وہ نئے پروڈکٹس آتے ہیں پچھلے ریکال ہو جاتے ہیں مطلب کہنے کا کہ یہ ہے کہ اس میں چینج ہوتا ہے اور پروڈکٹ ایک ڈائمینشن ہے شروع سے بات کرتے ہیں جغرفی کی بات کرتے ہیں یہ ایسا ہوتا ہے کہ مہینے میں ایک جگہ سٹور کھل جائے اس کی برانچ کھلے پھر وہاں بند ہو جائے کسی اور جگہ کھل جائے اور یہ چیزیں ہوتی رہیں مہینے میں کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا اٹس ویری ریئر کہ کسی جگہ پہ سٹور کی برانچ کھلے اور اس کے بعد وہاں سٹور کی برانچ بند ہو جائے ایسا سالوں میں ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ ڈائمینشنس ایسے ہوتے ہیں جو کہ فیئرلی اسٹیٹک بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ریزننگ ہر جگہ اپلیکیبل نہیں ہے بعض ڈائمنشنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ چینج بھی ہوتے ہیں میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں ان کی ان ڈائمنشنز کی کیا مثالیں ہیں مثال کے طور پہ ایک شخص کو دیکھیں اس شخص کی شادی ہوئی ٹھیک ہے جی اس کے فیملی میں اضافہ ہوا اس کی ایک بیوی بی آ گئی اس کے بچے اللہ نے دی اس کو تو یہ تو ویریشن آ گئی نا پہلے جو اس کی فیملی کا جو ڈیموگرافکس تھے وہ کچھ اور تھے اب وہ چینج ہو چکے ہیں ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ ایک شخص ہے اس نے اس کی پوسٹنگ ہو گئی ٹھیک ہے اب پوسٹنگ روز تو نہیں ہوتی کہ آپ ایک مہینہ ادھر ہیں پنڈی میں پوسٹڈ ہیں ایک مہینہ کراچی میں پوسٹڈ ہیں پھر پشاور چلے جاتے ہیں ہاں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے کے بعد دو سال بعد تین سال بعد چار سال بعد پوسٹنگ تو ہوتی ہے لوگ پوسٹ इन یا پوسٹ آؤٹ ہوتے ہیں میری بات سمجھ لیں تو جو میرا زون تھا یا جو میری سٹی تھی آف ریزیڈنس وہ چینج ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جغرافی ڈائمینشن تھا اس میں چینج آیا تو یہ ایک سلولی چینجنگ ڈائمینشن ہے اسی طرح ہم اونرشپ کو دیکھیں لینڈ اونر شپ اب زمین آپ نے بیچی تو کسی نے خرید لی اب ہاں زمینیں بیچنے تو شاید بڑی تیزی کے ساتھ ج ہوتی ہیں لیکن وہ اونرشپ جو کہ جائیداد خاندان میں بانٹی جاتی ہے کسی की डेथ ہونے के صورت میں روز روز تو خدا نخواستہ ایسے نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک سلولی چینجنگ ڈائمینشن ہے پتا ہی چلا کہ ہمارے بزنس ماڈل کے اندر ایسے بھی ڈائمینشنز ہوتے ہیں جو کہ جن کی کانٹینٹس چینج ہوتے ہیں جو کہ اسٹیٹک سنگل ویلیو نہیں رہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان ڈائمنشنس کو کیسے ہینڈل کیا جائے یہ سوال ہے اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں تو جی عزیز طلباء طالبات اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے ان کو ہینڈل کرنے کے کچھ طریقے ہیں وہ طریقے کیا ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن ایک بات جو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ڈائمینشنس چینج ہوتے ہیں بہت فریکوینٹلی چینج نہیں ہوتے لیکن چینج ضرور ہوتے ہیں تو ہم پہلے طریقے کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلی آپشن کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک نظر اسکرین پہ ڈال لیں اوور رائڈ ہسٹری اگزامپل اس کی دی جائے گی یہاں پہ آپ کو اور بتایا جائے گا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا تھا اس میں کوئی غلطی تھی ہو سکتا ہے کسی شہر کی کوڈ غلط ہو گئی ہو یا فون کی کوڈ غلط ہو گئی ہو تو ویئر ہاؤس میں ڈیٹا چلا گیا اور ایک کالم یا ایٹریبیوٹ کی ویلیو غلط انٹر ہوگی لگاتار ڈیٹا ویئر ہاؤس میں اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے اس کو ریزالو اس طرح کریں کہ وہ جو ویلیو ہے اس ویلیو کو اس کالم کے اندر جہاں جہاں غلط انٹر ہوئی ہے اس کو چینج کر دیں اس کو چینج کرنے سے کوئی اور کی پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا آپ نے پچھلی ویلیوز صرف اوور کر دیں ٹھیک ہے جی اور آپ کو کہیں کوئی چینجز بھی نہیں لانی پڑیں گی میری بات سمجھ رہے ہیں اس کا نقصان کیا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ چلا کہ آپ نے چینجز کب کی تھی تو ہسٹوریکل ریکارڈ کوئی نہیں رہا آپ کے پاس یہ ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے جی دوسرے طریقے کے بارے میں بات کرتے ہیں پرزرو دا ہسٹری میں تھوڑی سی آپ کو ایکسپلینیشن دیتا ہوں اس کی پھر اس کے بارے میں بات کریں گے ہوا یہ کہ ایک کمپنی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہم پیکنگ جس طریقے سے کرتے ہیں ہو سکتا ہے پہلے ڈبے بناتے تھے کسی پروڈکٹ کو پیک کرنے کے لیے اور ان کو گون سے ڈبوں کو بند کرتے تھے اب یہ فیصلہ کیا کہ ڈبوں کو سٹیپل کر دیا جائے گا جب ڈبوں کو سٹیپل کیا تو نہ تو پروڈکٹ کی کوڈ چینج ہوئی نہ ڈبے کی کوڈ چینج ہوئی صرف تھوڑی سی چینج آئی پیکنگ میکینزم کے اندر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو آپ ریزالو کیسے کریں اوور آئٹ تو ہسٹری ہم نے کرنی نہیں وہ ایک الگ طریقہ تھا الگ سینائریو کا تھا اس سینیری میں ہم یہ کریں گے کہ جو ہمارے پاس کوڈ ہم استعمال کر رہے تھے جو اسکیو استعمال کر رہے تھے اس کو سلائٹلی ماڈیفائی کر لیں گے مثال کے طور پہ اس میں آپ نے اس کا ورژن نمبر لگا دیں اس کے ساتھ اور وہ جو پروڈکٹ تھی جو آپ کا ٹیبل ہے کارسپونڈنگ اس میں آپ نے ایک نئی رو ایڈ کر دی اور وہ نئے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب آپ نے ہسٹری کو بڑے آسان طریقے کے ساتھ ڈس آپ نے الگ بھی کر سکتے ہیں الگ کیسے کریں گے کہ وہ جو ورژن نمبر جہاں پہ چینج ہوتا ہے وہ ٹائم پتہ ہے آپ کو آپ کیوری سے نکال سکتے ہیں اور اس ورژن نمبر کے اگینسٹ اس ٹائم کے اگینسٹ آپ ان کو سیگریگیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ورژن نمبر اس ٹائم کے لیے تھا یہ ورژن نمبر اس ٹائم کے لیے اور میٹا ڈیٹا کی بیسس کے اوپر آپ اگر ڈیٹا اسٹور کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ چینجز کون سی تھیں اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ نے ہسٹری کو پرزرو کر لیا اور ڈیٹا ویئر ہاؤس از آل اباؤٹ پریزرونگ دا ہسٹری بات سمجھ رہے ہیں اگلے طریقے کی طرف چلتے ہیں ایڈنگ اے نیو فیلڈ یہ جو سینیریوز میں ڈسکس کر رہا ہوں یہ ہر سینریو کے لیے ایک طریقہ فرق ہے مطلب کیس ٹو کیس بیسس پہ چل رہے ہیں ایک اور مثال دیتا ہوں مثال یہ ہے کہ ایک کمپنی نے جو سیلس ریجنس جس طرح ڈیفائن کیے ہوئے تھے کہ جی ریجن یہ یا ڈسٹرکٹس کو لیں کہ ریجن 1 جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اے بی سی ڈی کو کور کرے گا اور ریجن 2 کسی اور ڈسٹرکٹس کو کور کرے گا اب آپ نے اس کی کمبینیشن چینج کر دی آپ نے کہا نہیں یہ ریجنس جو ہیں ان کے اندر یہ ڈسٹرکٹ جائیں گے اینڈ وائس ورسہ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ آپ نے ڈسٹرکٹس کی کامبینیشن چینج کر کے ریجن ری ڈیفائن کر دیا اب آپ کے پاس جو نیا ریجن آ گیا ہے اس میں جو سیلس کا ڈیٹا ہے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے پچھلے ہی ریجن کی طریقہ کار رکھا ہوتا تو اس کے حساب سے سیل کیا ہوتی اب چونکہ آپ نے ریجن چینج کر دی ہیں تو یہ چیز کیسے کریں گے یہ کیسے چیک کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کالم ایڈ کریں جس کو آپ کہیں کرنٹ ریجن اور کرنٹ ریجن میں آپ بتائیں کہ یہ ریجن کون سا ہے میں آپ کو اس کی مزید ڈیٹیل بتاتا ہوں تو کرنٹ ریجن میں آپ یہ بتائیں کہ جی یہ جو ریجن کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ کرنٹلی یہ ریجنز ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا ریجن کا پہلے کالم تھا اس کا نام اب ریجن نہیں رہے گا اس کا نام اب ریجن بن جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جو پریویس ریجنس کی سیلس تھیں ان کو آپ پریویس ریجن کے کالم سے آئیڈنٹیفائی کر دیں اور جو موجودہ ریجن کی سیلز ہیں اس کو موجودہ ریجن کے کالم سے آئیڈینٹیفائی کر دیں ہسٹوریکل ڈیٹا نے رکھ لیا ہسٹوریکل ڈیٹا ضائع نہیں ہوا لیکن اگر آپ کے چار ریجنس تھے یا چار دفعہ آپ نے چینجز کی ہیں تو صرف آخری دو چینجز آپ نے ریکارڈ کی ہیں سٹور کی ہیں میری بات سمجھیں آپ تو ان تینوں چیزوں کا ذرا بریف کمپیریزن کر لیں اور دیکھیں کہ ان کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے جی طلباء طلباء تو یہ ذرا ایک نظر سکرین پہ ڈالیں اور ان ریجنز کو جو ہم نے ریزالو کیا تھا جو کہ آپشن 3 تھی اس کے ساتھ ساتھ جو باقی دو اور ایک آپشن تھی اس سب کو ہم نے یہاں پہ کمپیریزن کیا تو ذرا آپ سکرین پہ دیکھیے ان کے پروز اینڈ کونس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آپشن 1 اوور آئٹ ویلیو آف ہسٹری آپشن 2 ایڈ اے نیو ڈائمینشن رو آپشن 3 ایٹ اے نیو فیلڈ آپشن ون کا فائدہ تو بڑا سیدھا سادہ ہے it is very simple to implement اس کا نقصان یہ ہے کہ دیر از نو ہسٹوریکل ڈیٹا ٹھیک ہے جی آپشن ٹو آپشن ٹو کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ہسٹری کو ریکارڈ کر رہے ہیں ہسٹری کو رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہسٹری کو رکھنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پچھلے پری کمپیوٹیڈ جو ایگریگیٹس تھے ان کو نہیں ضائع کرتے نقصان اس کا یہ ہے کہ چونکہ آپ روز ایڈ کرتے ہیں ڈائمینشنل ٹیبل کے اندر تو اس کا سائز گرو کرتا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اگر پروڈکٹ میں ڈسکرپشن میں کوئی معمولی چینجز ہوں گی آپ نئی کوڈ ڈالیں گے نئی رو ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اور تیسرا طریقہ جس میں فیلڈ ایڈ کرنی تھی اس کے بظاہر اس لیے کہ اس میں صرف آپ کے پاس دو لیولز کا ہسٹوریکل ڈیٹا ہے اگر آپ کا سیو ریجن چار دفعہ چینج ہوگا تو صرف تیسری اور چوتھی چینج کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہوگا تو یہ ان کا کمپیریزن ہو گیا اور کتنے کون سے اچھے ہیں کتنے کون سے نہیں اچھے عام طور پہ آپشن ٹو استعمال کی جاتی ہے تو عزیز طلبہ و طلبات اس کے ساتھ اب ہم جو ڈائمینشنل ماڈلنگ کے بارے میں ہمارے لیکچر سیریز تھی اس کو ختم کرتے ہیں اور ہم نے اس سیریز میں کیا دیکھا کیا پڑھا ایک ہم نے ڈائمینشنل ماڈلنگ پڑھی پھر ہم نے وہ طریقے دیکھے کہ آپ نے کیسے کنورٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ان کے ایشوز ڈسکس کیے اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ